بس اللہ, الرحمن الرحمن اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوی نروح شاہ, و سوی علی انسو شاہ اور باقی تمام سامعین برادران خان سب کو شہ مسنِ عبار سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو ستارہ اور جو خصوصی موضوع تجبیحات ہیں میں ہیں روزانہ پر جان والے مختلف ان میں سے اس وقت ہمارے موضوع وظاہ برائے حاجت براری کے لیے حضرت امیر کب سندامی نے روزانہ ایک ہفتے تک روزانہ سو سو مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ دیا ہاں اس میں آج پیر کا وظیفہ ہے اور اس لحاظ سے آج کے اس درست نمبر اکیس ہے وظائفے برائی حاجت براری کے اور ترجحات کے نوان سے سےان درس نمبر اکیس ہے تو مجموعی طور پر اس درس کا جو ہے نمبر دو سو ستارہ ابلک اکیس ہے تو اس میں آپ کو پیر کے جو حان وظائف حاجت براری کے سلسلے میں حضرت امیر کمبیر سے جمدانی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں مم صادق سے وہ نقل فرماتے ہوئے ہاں روزانہ ایسو شو کا ایک تصویر دیا ہے ان میں سے آپ فرماتے ہیں پیر کا وظیفہ جو ہے ہاں پیر کے دن درج ذیل وظیفے کو ہاں جی درج ذیل وظیفے کو سو بار پڑھا کرو پیر کے دن ہاں جی تو پیر کے دن جو طبیعت تعمیر کبھی نے حاجت روائی کے لیے ہیں وہ یہ ہے یا مفتیح حل یا مفتیح حل یہ مبارک تہذی دیا ہے پیر کے دن سو مرتبہ پڑھنے کا ہاں جی یا مفتیح حل تو اس مبارک تہذی کے بارے میں تھوڑی سی توضیحات پہلے اس کے لفظی توضیح مفت یہ از فتح یفتحو ہو سے باب تفعیل سے اسمائل کا سگا واحد مذکر ہے مفت اس کا ثلاثی مجھے لطفاتح یف تو فتن بے کھولنا ہے مفاط ہن بے معنی کھولنے والا ہاں جی کھولنے والا اور ابواب جو ہے باب ان کی جمع ہے ابواب جو ہے باب ان کی جمع ہے اور دروازے کے معنی میں ہیں ہاں ابواب اب باب ان کی جمع اور دروازے کے معنی میں ہیں اواب جو ہے باب ان کی جمع تو یا مفتی حل اواب مفتیح کے معنی کھولنے والا اواب دروازے ہاں جی عربی زبان میں یہ لفظ ایک کو سادہ معنی ہے جی فتح افت کھولنا دروازہ کھولنا لیکن جب اس میں فتح طا پر تہجی دے دیں بیچ والے ہر پہ تو کسرت کا معنی اور کا معنی دیتا ہے اس بات پھر معنی ہوتا ہے ہاں جی فتح حلواب کثرت سے دروازے کھولے گئے ہاں جی کثرت سے دروازے کھولے گئے فتح بہت سے دروازہ کھولا ہاں جی قرآن پاک میں یوسف کے واقعے میں ہے غلقت قلہ واب بہت دروازے بند کیے گئے ہاں جی غلط کثرت سے دروازے بند کیے گئے تو یہ جو ہے مبالغہ کے معنی میں آتا ہے عربی کتاب مشہور ہے صرف میر میں یہ مثال دیا ہے ہاں جی و فتح الباب کرفی حل کا کثرت سے دروازے کھولے گئے اور غلقت قطلاباب کثرت سے دروازے بند کیے گئے بہت سے دروازے بند کیے گئے ہاں جی تو جو ہے ان دونوں مقام پر جو ہے یہ فیلے باب تفیل سے سبھال ہیں اور تکثیر کے معنی میں ہیں مبالغے کے معنی میں یعنی کئی دروازے بند کے گئے ہاں جی غلق لباب میں اور فتح طباب میں فتح میں کئی دروازے کھولے گئے ہاں جی تو یقیناً حتجی صبح باہر نکلے تو دروازے کھولتے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موزانہ طور پر کھولتے گئے کئی دروازے کھولتے گئے لیکن ان کو اندر جب لے جا رہے تھے تو رحانے دروازے پہ دروازے بند کرتے ہوئے لے گئے تو ان دونوں واقعات کو قرآن وین فرمائے کہ کثرت سے دروازے بند کیے گئے کثرت سے دروازے کھولے گئے تو یہاں دعا میں بھی جو ہے یا مفتی الباب میں ہاں جی یا مفت الباب میں بھی یہی معنی ہے طالب الم السلام میں آتا ہے یہی معنیٰ ہے یا مفت الباب میں بھی ابواب باب ان کی جمع دروازے کے معنیٰ چمک سگا یہاں دعا میں بھی یہی معنی مبالغہ و تقسیل مراد ہے تو پھر معنی کیا ہوگا یا مفت الباب کا معنی دوا ہے تو اس کا معنی پھر یہ ہو جائے گا اے ہر طرح کے کامیابی و کاملانی نجات فتح ظفر مال و دولت علم فضل وغیرہ جتنی بھی آپ کے جو کامیابی اچھائیاں ہیں پسند کی چیزیں آپ کو ہیں بلائی کی چیزیں وہ سب اس کے فہرست میں آ جائے گا فضل ایمانتا ہوا ہیں وغیرہ کے دروازے بندے کے لیے بار بار اور ہمیشہ کھولنے والے کاغذات یا مفت علاوہ یہ پھر اس کا اگر دقت سے معنیٰ کیا جائے عربی شرف کے فارمولوں کو تو یہ معنی بن جائے گا یعنی ہر طرح کے کامیابی و کامرانی نجات فتح ظفر حت و ظفر مال و دولت علم فضل ایمان و طوا وغیرہ کے دروازے بندے کے لیے بار بار اور ہمیشہ کھولنے والے ذات کثرت سے ہر طرح کے ہاں جی بلائی کے دروازے کھولنے والے ذات اس کا دوسرا ترجمہ لفظی تجمہ تو یہ ہے یا اللہ کے اے دروازے کے کھولنے والے اے دروازوں کے کھولنے والے ہاں جی تو مراد کیا اسے مراد ہر خیر و بلائی کے دروازے کھولنے والے ہیں ہر خیر و بلائی کے دروازے کھولنے والے ہیں ہاں صرف ایک چیز نہیں اللہ تعالیٰ چونکہ قدرت رکھتے ہیں ہاں جی کسی کے اللہ مال کے دروازے کھول دیتے ہیں کسی کے لیے ایمان کے دروازے کھول دیتے ہیں کسی کے لیے اقتدار کے دروازے کھول دیتے ہیں آسانی سے کرسیوں پر پہنچ جاتے ہیں ہاں جی کسی کے لیے جو ہے ایمان و طاوا کے اعلیٰ مدارش کے دروازے کھول دیتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی معرفت کا اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے اور آسانی ہو جاتا ہے اور اللہ کی سچی بندگی کرنے میں اس کے لیے مدد مل جاتے ہیں۔ ہے اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے رحمت کے دروازے کھولنے سے تو لہذا جو ہے بند اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ یا محفتی علاوہ بین مراد ہر خیر و بلائی کے دروازے کھولنے والے کے معنی میں ہیں لہٰذا بندے مومن کو ہاں جی اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ تمام خیرات کے دروازے کھولنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے ہاں جی تمام خیرات کے دروازے خواہ دنیاوی ہو خواہ اخروی ہو ہاں جی خواہ مال سے مضبوط ہو خواہ اقتدار سے مضبوط ہو خواہ ایمان و طاوا سے مربوط ہو کسی بھی زاویہ صفحہ صحت و سلامتی سے مربوط ہو ہاں جی پریشانیوں سے نجات سے مربوط ہو جتنے بھی خیرات ہیں ان کے دروازے جو ہے کھولنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں اگر اللہ کا کوئی بندہ بھی اس میں مدد کرتے ہیں تو اللہ کے اس سے کرتے ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں اللہ کے حضور میں اللہ کے نیک بندے تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے نیک بندوں کا دعا سنتا ہے تو سننے کی وجہ سے نیک بندہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بلائی کے دروازے پھر کھول دیتے ہیں ان سے مشکلات کے دروازے ہیں کھول کے اس کو مشکلات سے نجات دلاتے ہیں ورنہ حقیقت میں تمام خیرات کے دروازے کھولنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جس طرح بند کرنے کے اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں وہ جسے خیرات کے دروازے کھول دے ہاں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتا اللہ جس کے لخیرات کے دروازے کھول دے پوری دنیا کی طرف ہو جائیں اس کو بند کرنے کی کوشش کریں بند نہیں کر سکتا ہاں جی کیونکہ اللہ تعالی جو ہے جب کھولے گا تو کس کے مجال ہے قرآن سلسلے میں آیات موجود ہیں ہاں جی اللہ تو جس کو عطا کرتا ہے کوئی روک نہیں سکتا تو جس کو منع کرتا ہے کوئی دے نہیں سکتا ہاں جی قرآن پاک سر آیاتوں کا ترجمہ اور اگر اللہ کسی فرد یا قوم ملک کے لے یعنی ان کے کرتوت کی بنا پر ان کے منفی اور غلط کرتوت کی بنا پر خیرات کے دروازے اگر بند کر دیں خدا نہ ہاستا تو دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو کھول نہیں سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ چاہے ہاں جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا بی دل خیر بے دہل خیر تمام خیرات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہیں خود فرمایا تو تلمل کا منتشاو تو جس کو چائے بادشاہ دے دیتا ہے تنظلم ال کا میں جس سے چائے بادشاہ چھین لیتا ہے تو عزل منتشاؤ جس کو ز دے دیتا ہے تو ذل منتشاء جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے بیدہل خیر اس کے ہاتھوں میں تمام خیرات ہے بہ والا شین شینغذ اور وہ کاغذات ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہاں جی تمام خیرات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہاں لہٰذا جو ہیں جو بھی بندے مومن ہاں جی اپنی مشکلات اور مسائل ہم مظہر ایک جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگتا ہے نا اس وظیفے کو آپ گرد زبان کرتے ہیں تو لہذا جو بھی بندے مومن اپنی مشکلات اور مسائل جس میں آپ گرفتار ہیں ان مشکلات اور مسائل پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر مد نظر رکھ کر اس کو دل میں رکھ کر اللہ کے حضور پورے خلوصِ دل کے ساتھ ہاں کہ اللہ کی اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہر مشکل سے نکلنے کا دروازہ کھولنے والا اللہ ہی ہے مفتح الابواب اللہ, اللہ خود ہے ہر پریشانی سے نجات دینے والا اللہ خود ہے ہر مشکل سے نجات دلانے والا اللہ خود ہے اللہ کے سوا کوئی جو ہے کسی کو کسی مشکل سے نجات نہیں دے سکتا نہیں دلا سکتا ہاں جی؟ تو یا مفت الابواب جو ہے پوری خلوص دل کے ساتھ اپنی مشکلات مسائل پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر ہاں آپ جو بھی اعلیٰ مقام منزلات پر پہنچنا چاہتے ہیں کوئی کامیابی چاہتے ہیں زندگی میں اس کا دروازہ اپنے لیے بند دیکھتے ہیں تو پوری خلوص دل کے ساتھ یا محتی الواب کا ورد کریں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس مشکل سے راہی کا دروازہ ہاں جی کھول دے گا جی دروازہ جو ہے کھول دے گا کیونکہ اللہ کے وعدے ہیں او یا سجب لقم بندہ تم مجھے پکار ہو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ہاں جی تو اس کے وعدے ہیں لہذا جو ہے باپ بری توجہ سے حضور سے اس مبارک کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھ کر جان کر اس پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی اللہ ہی جو ہے تمام خیرات کے دروازے کھولنے والے ہیں کھولنے کی ہاں جی اتھارتی صرف اللہ کے پاس ہے اسے مور وہ چاہیں تو مشکل جتنا ہی آپ کا معاملہ مشکل کیوں نہ وہ اس مشکل سے نجات دلاتے ہیں ہاں جی کھول دے گا آپ اندازہ کریں قرآن پاک میں حضرت یونس کا واقعہ ہے ہاں جی اللہ کے حکم سے یونس کو نہیل مچھلی نے ہیں اپنے اندر نگل لیا اللہ کے حکم سے اب وہ میل یونس کو پیٹ میں ڈالنے کے بعد اب وہ سمندر کے کس کنارے پر ہے کتنی پانی کی گہرائی میں کہاں ہے کدھر ہے ہاں ایک ایسے جیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو ڈالا نہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ممکن ہے ہاں جی اور نہ جو ہے کوئی ان کو کسی بھی انسان کی طاقت نے اس مچھلی کے پیٹ سے انسان کو یونس کو نکالے آپ سوچیں کیسے نکالے گا کس انسان کو پتہ یہ مجھے یونس کو نکالنے کے بعد کہاں چلا گیا ہے کدھر چلا گیا سمندر کے کس تہ میں ہے اگر پتہ چل بھی جائیں فلاں سمندر کے تہ میں ہے تو انسان کیسے وہاں تک رسائی ہوگا یقیناً اس پہ تھانے سے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا ہے پوری دنیا جمع ہو جائیں تو بھی نہیں نکال سکتا لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا سہان اللہ تصفان سبحان نے کن من الظالمین کے خر پکارا سچے دل سے پکارا تو اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا جس جی طرح نکلنے کا حکم دیا تھا ابھی پھر حکم دیا اے مچھلی میرے مہمان کو جو ہے میرے پیارے بندے کو پھر آرام سے لا کے ساحل سمندر پہ ان کو ہاں باہر نکال دے بحفاظت ان کو نکال دے اور پھر اس نے باہر کھینچ تو یہ اللہ ہے نہ اللہ ہے اب اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہو سکتا جہاں یونس علیہ السلام گرفتار ہوا ہاں جی تو یونس نے اللہ کو پکارا ہے اللہ نے آپ کو نجات دلایا قرآن کہہ رہی کزال کا ننجل مومن ہم نے صرف یونس کو نجات نہیں دلایا ہے اسی طرح ہم ہر مومن کو رہائی دیں گے جو جس طرح یونس نے ہمیں جس خلوص سے پکارا ہے جس آجزی سے پکارا ہے جس طرح اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے ہاں جی اس بات پر یقین کرتے آپ اللہ ہی نکال سکتے ورنہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے ہاں آج جی سے نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اسی طرح مومنین کو نکالیں گے حتٰقل آدمی اللہ فرماتے اگر یونس ہاں جی ہماری تصویر نہ پڑتا اللہ اللّہ اللہ صبح کنت مضوالمین کہہ کر ہمیں نہ بھگاتا تو یونس قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا مرتا قص قیل خانے میں زندہ رہتا غصے میں رہتا لیکن اس تسبیح کے برکت صاحب نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تفاصر کے مطابق تین دن میں آپ کو اللہ نے رہائی دے دی تین دن یا باہ نے چالیس دن کہا ہے زیادہ تر میں نے دیکھا تین دن میں اللہ نے آپ کو رہائی دے دی تو یہ اذان گرامی اللہ کو پکارنے سے سچائی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے تو لہٰذا جو ہے جب آپ یا مفات لواف کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس مشکل سے راہے کا دروازہ کھول دے گا البتہ آپ کے اندر ہاں اس میں مبارک کہ یا مفتل اباب کے ورد کرتے ہوئے دعا کی کیفیت ہو اور خلوص دل سے اس اس سے مبارک کا ورد کریں تو ضرور اللہ فتح ابواب کرے گا کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے او تو استجیب لکم تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں جتنے بھی ہمارے بزرگان دین نے وظائف دیے ہیں ان کو سچے دل سے پڑھنے کی اور اللہ کے حضور میں حاجی سے دعائیں ماننے کی توفیعتہ پڑھائی